Allah الہ الا اللہ لوگ کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے نفسر قبوت میں سب برابر ہیں. لیکن فضائل و کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے مثلا حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہ تتا فرمائی سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جیسا علمی معجزہ تو فرمایا یہ تو آپ کا ایک علمی معجزہ ہے اور ایک معجزہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساتوں آسمانوں پر بلایا اور رات کے ایک حصے میں آپ سیر کر کے واپس دنیا میں آ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں دو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں تلکر رسرفل اباد ہم الباب منحمد ہم دارجاد وہ آتے نہ عیسب نہ مریم البیناتی وہ <تصفح> یعنی ہم نے عیسا ابن مریم کو بینات عطا کی یہ بینات کیا ہوتی روشن دلائل روشن نشانیاں مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا ایک عظیم نشانی ہے مادر زاد اندھے کو بینا کر دینا ایک عظیم نشانی ہے کوڑھی کو مجزوم کو اللہ کے حکم سے شفا دے دینا روشن نشانی ہے مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک مار دینا چڑیا فضا میں اڑتی چلی جائے ایک روشن نشانی ہے تو بینات کا مطلب ہے روشن نشانیاں جن کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ بیروہ قدس یہاں ٹھہر کر ہم اس ٹکڑے کا مطلب پہلے سمجھیں گے ہم نے عیسا علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے تائید فرمائی یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تقویت پہنچائی یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا اگر عیسی علیہ السلام خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے تو انہیں جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی کیا ضرورت تھی تقویت تو شخص کو دی جاتی ہے جو محتاج ہو معبود اور خدا کو کسی کی تقویت کے کی احتیاط کیا تو روح القدس کے ذریعے آپ کو تقویت پہنچایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا نہیں تھے اس لیے کہ تائید کا محتاج نہیں ہوتا اور یہاں عیسا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے عیسا کو تکلیف پہنچائی اور ایک نکتا اور نکلا عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسا علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے کندھے پر لے کر کے سولی پر چڑھ گئے مسلوب ہو گئے یعنی سولی پر ان کی موت ہو گئی قرآن حکیم دعوت فکر دیتا ہے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی نے جبرائیل جیسا طاقتور فرشتہ جس کی تقویت کے لیے مقرر کر دیا ہو اس کو کون سوری دے سکتا ہے جبرایل علیہ السلام جیسا طاقتور فرشتہ جس کی تقویت پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو اس کو مسلو کون کر سکتا ہے اس کو کون دے سکتا ہے تو روح القدس کے ذریعے حضرت عیسی علیہ السلام کو تقویت پہنچانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کو سولی نہیں دی گئی آپ مسلوب نہیں ہوئی صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تفضلونی علی الانبیاء کے کرام کے اوپر مجھے فضیلن مت دو سوال یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں تمام امبیا سے افضل ہیں تو یہ کہنا صحیح ہے ہاں صحیح ہے کہنا یہاں جو آپ نے کہا کہ مجھے انبیاء کے اوپر فضیلت مت دو مطلب یہ ہے کہ کسی خاص نبی کا ذکر کر کے اس کا نام لے کر کے یہ مت کہو کہ اس نبی سے میں افضل ہوں مثلاً میں یونس سے افضل ہوں میں موسا سے افضل ہوں مومانت اس وجہ سے کی گئی کہ کہیں فرت محبت میں جوش جذبات میں آپ جس نبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے رہے ہیں اس کے حق میں اس کے لیے تمہاری زبان سے کوئی توہین کا کلمہ تنقید کا کلمہ نہ نکل جائے اس وجہ سے منع کیا گیا کہ مجھے کسی مخصوص نبی اس کا نام لے کر کے اس پر مجھے فضیلت مت دو ورنہ آپ کو عمومی طور پر افضل الانبیاء کہا جا سکتا آگے فرمایا گیا فمن ہم من آ من ومن من کفر ان میں سے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے پتا یہ چلا کہ ایمان لانا اور ایمان نہ لانا ایمان لانا اور کفر کرنا یہ بندے کا اختیاری فیل ہے اختیاری عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی لے آئے بندے کے اوپر جبر نہیں کہ وہ کافر ہی رہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے ایمان لانا نہ لانا یہ بندے کا اپنا اختیاری فیل ہے اختیاری عمل ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے آگے ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے یا منو انفقو مما رکنا تمن قبلی خلو شفا اے ایمان والو دنیا ہی میں خرچ کر ڈالو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں نہ دوستی کام آ سکے گی نہ سفارش کام آ سکے گی تمہارے پاس مال بھی نہیں ہوگا کہ تم مال خرچ کر سکو یہ بڑا اچھا موقع تم کو دنیا میں دے دیا گیا ہے ابھی اس سے پہلے دوسرے پارے میں اسی سورہ کریمہ میں سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت گزری ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے من اللہ حسنا کون ہے جو اللہ تبارک و تعال کو بہترین قرض دے بہترین قرض کا کیا مطلب ہوتا ہے قرض دے دیتا بہترین قرض کیا ہوتا ہے ایک قرض ہوتا ہے اور ایک قرض حسن ہوتا ہے قرض حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ قرض دینے کے بعد آپ اسے ستائیں نہ پریشان نہ کریں یہ قرض حسن ہے جب یہ آیت اتری تو بحقی شعب المان میں حضرت عبدالب نے مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہم بہکی لائے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو ابو دہ کر کے ایک صحابی ہیں بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک وہ تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے کہتا ہے منزل نبی کرز اللہ قرض حسن کون ہے جو ہمیں قرض حسن دے اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بات تو یہی ہے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا ابو دہداہ نے بڑے پیار سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کو اپنا وہ باغ قرض دیتا ہوں جس پہ چھ سو کھجور کے درخت ہے جب کسی بات کسی کلام کے اصوق کو ظاہر کرنا ہوتا تھا تو سامنے والے کے ہاتھ کو پکڑ لیا جاتا تھا ایک طریقے کی بیات بیسوک بیعت کے طور پر ہوتی تھی قرآن حکیم کی آیتوں سے صحابہ کرام کو کس قدر محبت تھی پورا باغ چھ سو درخت کھجور کے جس باغ میں ہوں ایک آیت کریمہ سن کر کے اللہ کی راہ میں وہ باغ دے دینا دے کمال ایمان کی دلالت ہے کمال ایمان کی دلیل ہے کہ کمال ایمان پر دلالت کرتا ہے اس کے بعد آیت السی ہے ایک ہی آیت ہے حضرت ابو اماما باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نس شریف کی روایت ہے نس میں روایت موجود ہے حضرت اماما سے حضرت ابو اماما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پھر جو سنو حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیتل کرسی کو پڑھا کرے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے ماراج جنت پہ پہنچ گیا اتنی بڑی فضیلت ہے آیت کرسی کی اگر آدمی فرض نماز کے بعد برابر کرے نسری شریف کی روایت ہے رابی حضرت بو مسلم میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے آزم سورت سور اخلاص ہے کلح اللہ احد اللہ سمد لم اور ویتوں میں سب سے عظیم آیت آیتل کسی ہے سورت سب سے عظیم کون سی ہے سور اخلاص اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے آیتل کرسی اس آیت کریمہ میں دس جملے ہیں ٹین سینٹینس ہیں پہلا سینٹینس ہے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد نو جملے ہیں یہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور نو جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں دعویٰ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب سوال یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں نو جملوں میں اسی دعوے کے دلیل دی گئی ہے سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے اللہ زندہ ہے وہ جو زندہ رہے وہی معبود ہو سکتا ہے جسے موت لائق ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی حیات سے متصف نہیں ہے آگے آیتِ کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے لا کراحفین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے صدیوں سے یہ پروپیگنڈا یہودی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا آ رہا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے جبکہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا اس کی تغلید اور تردید کرتا ہے لا کراحفین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اب دین میں زور زبردستی کے ذریعے داخل کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے کیوں اس لیے کہ دین کا قبول کرنا ایمان لانا اس کا تعلق کلب سے ہے دل سے ہے اور دل دلیل سے مانا کرتے ہیں دل دلیل سے مفتو ہوا کرتے ہیں تلوار سے اور شمشیر سے جسموں کو مفتو کیا جا سکتا ہے دلوں کو تلوار سے کیسے مفتو کیا جا سکتا ہے تو تلوار سے تو مطلب ہی حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ فتح کرنا ہے دل کو تلوار سے جسم مفتو ہوتے ہیں جسم کو فتح کیا جا سکتا ہے تلوار سے دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا اور ایمان کا تعلق دین کا تعلق اسلام کا تعلق قلب سے ہے تو یہ کہنا کہاں صحیح ہے کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے دل تو دلیل سے موفتو ہوا کرتے ہیں تلوار کے زور سے انہیں فتح نہیں کیا جا سکتا لہذا جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا زور زبردستی کے ذریعے کسی کو اسلام میں داخل کیا جانا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روح سے حرام ٹھہرتا ہے ناجائز ٹھہرتا ہے آگے جو ٹکڑا ہے وہ اسی بات کی تائید کر رہا ہے تبینغج گمرہی سے ہدایت بالکل واضح ہو گئی ہے وہی میں نے کہا کہ دل دلیل سے مفتو ہوتے ہیں دلیل پیش کر دی گئی ہے چاہے مانو یا نہ مانو اس کے بعد کہا گیا فم یقور باحوت و یو ممبل جو آدمی تاحوت کا انکار کرے اور اللہ پر ہی لائے یعنی ہمارے یہاں نفی پہلے ہے نیگیشن پہلے اس بات بعد میں ہے پہلے نفی ہے لا الہ الا اللہ پہلے لا ہے نہیں اور یہ تو دنیا کے کاروبار میں بھی چلتا ہے کھیت کو پہلے مزر اثرات سے پاک کیا جاتا ہے مزر چیزوں سے پاک کیا جاتا ہے اس کے بعد دانا ڈالا جاتا ہے پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے کہ دانا ایسے لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں کھیت میں نہیں پہلے غلط چیزوں سے کھیت کو پاک کیا جاتا ہے غلط چیزوں سے کھیت کی نفی کی جاتی ہے اس کے بعد دانا ڈالا جاتا ہے تاغوت کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کو اصول حق جانتا ہے لیکن امل فرما برداری کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے ایسے آدمی کو فاسک کہتے ہیں مثلاً ایک آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے روزہ رکھنا فرض ہے صاحب نصاب ہے تو حج کرنا فرض ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے روزہ رکھنے میں کرتا ہے لیکن اصولن مانتا ہے کہ یہ فرض ہے املن کوتا ہی کرتا ہے تو ایسا آدمی فاسک ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر دوسرے کی بندگی کرنے لگے اس کو کافر کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیا اس نے دوسرے کی بندگی کرنے لگا ایسا کافر ہے پہلا فافک یہ دوسرا کافر اور تیسرا اللہ سے بغاوت کر کے اپنی عبادت کی دعوت دینے لگے اس کو تاغوت کہتے ہیں وہ تاغوت کا مطلب ہوا ماہوبی اللہ وہ تاغوت اللہ کے علاوہ جس بھی چیز کی عبادت کی جائے وہ تاغوت اور جو شخص اپنی پوجا کی طرف بلائے میری عبادت کرو وہ بھی تاغوت ہے اور اللہ کے علاوہ جس چیز کی پوجا کی جائے وہ بھی تاغوت ہے تو فم یقور بھی تاحوت وہی جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پری مان پہلے تاغوت کا انکار کرو اس کے بعد اللہ پر ہی مان ورنہ ایمان کا بیج جو ہے سر گل جائے گا خراب ہو جائے گا اس لیے کہ زمین اچھی نہیں ہے دل کی پہلے دل کی زمین اچھی کرو نفی کر کے غیر اللہ کی اس کے بعد آگے محاجہ ابراہیمی کا ذکر کیا جا رہا ہے محاجہ میں نے بحث ہوا یوں کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا کہا کہ رب میں ہوں سنا ہے تو کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے ہاں؟ بولے تو مجھے رب نہیں مانتا بولے نہیں پھر تو کس کو رب مانتے تیرا رب کون حضرت اپنے رب کا تعارف کرا رہے اور جلاتا ہے تاکہ وہ کام تو میں بھی کرتا ہوں انا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں قید خانے سے دو قیدیوں کو بلایا جس قیدی کو رہا کر دیے جانے کا حکم تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور جس کے قتل کیے جانے کا حکم تھا وہ حکم بدل کر کے اسے رہا کر دیے جانے کا حکم دے دیا جسے قتل کیا جانا تھا اسے چھوڑ دیا اور جسے چھوڑ دیا جانا تھا اسے قتل کر دیا تھا دیکھو میں بھی مارتا اور جلا تو یہاں اس نے معاملے کو جمبل کر دیا گڈمٹ کر دیا ہے ایک ہے مارنا اور ایک ہے قتل کرنا آدمی قتل کر سکتا ہے مار نہیں سکتا یہ نا یاد رکھ دو آدمی قتل کر سکتا ہے مگر مار نہیں سکتا آپ نے کسی کے پیٹ میں کئی مرتبہ چاقو گھسےڑ دیے ڈال دیے آپ نے اپنی طرف سے اسے قتل کر دیا لیکن اب روح کا نکالنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے روح کا نکالنا یہ اللہ کا کام ہے روح کا نکالنا یہ ہے مارنا اور جو آپ نے کیا ہے وہ ہے قتل قتل اور مارنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ آدمی بے وپو کا یہ قتل اور مارنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے اب اسے کیا بحث کی جائے لہذا دوسری دلیل فورن پیش کر دی کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکال کر کے مغرب میں ڈوبوتا ہے تو, تو ایسا کر مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے فبوہیت النبی کفر تو کافر مبہوت ہو گیا شستر ہو گیا اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ وہ پہلی جیسی بیوکو بھی پھر کرنی تھی اس کو کیا کرنا تھا اس کو درباریوں کے درمیان یہ کہنا تھا کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈبوتا ہوں اگر کوئی اور خدا ہے تو اس سے کہے کہ وہ مغرب سے سورج کو نکالے اور مشرق میں ڈوبوے ایسا بولنا تھا نا اس کو کیوں نہیں بولا ہو قرآن نے اسی پر بات ختم کر دی فوگوی کفر کافر مضبوط ہو گیا حالانکہ یہ بات کہنی چاہیے تھی اس کو جانتے ہو کیوں نہیں کہا اس نے اور قرآن نے کیوں کہا یہ مبوت ہو گیا اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے ابھی جیسے میں کہوں گا کہ مغرب سے سورج کو نکال کر کے مشرق میں ڈوبو تو اس کا خدا ہے میں تو خدا ہوں نہیں میں تو جھوٹا خدا ہوں اس کا خدا سچا خدا ہے سچ ہوں جب مغرب سے سورج کو نکال کر کے مشرق میں ڈوبو دے گا اور ایسا ہوا تو ہاتھ سے سلطنت فوراً چلی جائے گی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے لہذا خاموشی ہی بہتر ہے اب آگے بات بات بڑھانے میں سلطنت ہاتھ سے نکل جائے گی لہٰذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈوبوتا ہوں اپنے خدا سے بول مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈوبے مبوط ہو گیا کافی مبوط ہو گیا اس کے بعد او کل لذی مر علی قرویتن وی خاویتن علی عروشیہ سے ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کل لذی کہہ کر کے وہ شخص نام نہیں بتایا گیا مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عزیر تھا اور ایک بستی سے گزرے دیکھا کہ بستی پوری کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے بستی رویند ہے کھنڈر میں تبدیل ہو چکی اور ان کی زبان پر یہ بات آئی انا یہی حد ہل باد اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا کیوں کر انہ کا جو لفظ ہے انو کا جو لفظ ہے کیوں کر یہ ایک تو توجوب پر دلالت کرتا دوسرے اس میں ایک کیفیت انکار کیسی رہتی ہے کیوں کر حالانکہ اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے مردے کو زندہ کر زندہ کو مردہ کر دے اس کے لیے کیا مشکل انہوں نے انا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار نشانیاں دکھائی دو ان کی ذات میں اور دو خارج میں ان کے اوپر موت پاری کر دی سو سال تک مرے پڑے رہے لیکن ان کے جسم کو محفوظ رکھا پہلی نشانی کیا سو سال تک ان کو مردہ کر دیا یہ پہلی نشانی ان کی ذات میں اور دوسری نشانی سو سال تک ان کے جسم کو محفوظ رکھا دو نشانیاں ان کی ذات میں اور دو نشانیاں خارج میں ٹیفن میں جو کھانا تھا سو سال تک کھانا ویسے ہی محفوظ رہا یہ خارج میں ایک نشانی اور وہ گدھا جس پر سوار ہو کر کے آ رہے تھے سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا یہ دو خارجی نشانی دو نشانیاں ان کی ذات میں دکھائی اور دو نشانیاں خارج میں دکھائی کہ وہاں دیکھیں جسم محفوظ ہے آدمی مرا ہوا ہے پھر کیا ہوا زندہ کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سو سال کے بعد یہاں گدھا مر کر کے سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا کھانا ویسے کا ویسا تازہ ہے جیسے جسم تازہ تھا ویسے کھانا تازہ تھا اور یہ حضرت مر گئے تھے اور یہاں گدھا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تھا ان کو زندہ کیا ادھر گدھا زندہ ہو گیا ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ کتنی عجیب و غریب ترتیب ہے کیا کتاب ہے اللہ کتاب دو نشانیاں ان کی ذات پہ دکھائی گئی اور دو نشانیاں خارج ہوئی سوال کیا تھا انہوں نے انا یوں ہادی ہو دیا ان بستی والوں کو اللہ ان کی موت کے بعد کر زندہ کرے گا تو سوال کتنے دنوں کے بعد دیا گیا سو سال کے بعد جواب دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آگے اسی قبیل کا اسی قسم کا کیا وہی ابراہیم اور کیفیت میں اور کیوںکر میں فرق ہے حضرت ابراہیم کیفیت جاننا چاہتے تھے تو ان کو فورن جواب دے دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ کیفا استعمال کیا کیسے ہاؤ کیسے اس میں انکار کسی کیفیت نہیں تھی انکار کا شایدہ نہیں تھا لہٰذا فوراً جواب دے دیا گیا کہا کہ چار چڑیوں کو پکڑ ان کو سدا اور پھر ان کے پر نوچ کر کے ایک جگہ رکھ لے اور ان کو زبہ کر کے ان کا قیمہ بنا کر کے آپس میں مکس کر لے اور ان کے گوشت کو ان کے پروں کو چار پہاڑوں کو اوپر رکھا اور پھر بلا وہ سدے ہوئے رہیں گے بولے گا کبوتر چل میرے پاس آ جا کبوتر آ اور ایسے ہوا باس بادل موت کا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے آتی ہے جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ کئی فرق نہیں ہوتا اے میرے رب مجھے دکھا تو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کالا کیا بات بول رہا ہے تجھے ایمان نہیں ہے بلا ایمان تو ہے کی لتمین لیکن قلبی اطمینان کے لیے آپ نے کیا سمجھا ایمان اور اتمینان میں فرق ہے ایک ہے ایمان اور ایک ہے اتنی بولو اللہ تبارک کارن نے کیا پوچھا کالا ایمان نہیں ہے تجھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں کالا بلا اللہ میرے इस ایمان ہے اس بات کا ولا کل میں کلوی لیکن میں باس بادل موت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں اتمینان کلو کے لیے تو ایک ہے ایمان تالاولہ اور ایک ہے اتمینان ولا کلیت میں نقلوی تو ایمان اور اتمینان میں فرق ہے اس کو سمجھاتا ہوں آگرہ آپ نے دیکھا ہے نہیں اب آپ کو یقین ہے کہ آگرہ ہے کہ نہیں ہے اگر کیا آپ نے نہیں دیکھا سن سن کر کے آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آگرہ میں تاج محل ہے لیکن آپ نے تاج محل نہیں دیکھا ہے اور آدمی کی ایک عجیب فطرت ہے کہ کسی چیز کا جب یقین کر لیتا ہے جب تک اس کا مشاہدہ نہ کر لے تب تک اس کا دل بے قرار رہتا ہے کوئی کہ یار آگرہ میں تاج محل ہے کیا بلڈنگ ہے اب دیکھو یقین تو ہو گیا آپ کا کہ آگرہ میں تاج محل ہے لیکن اب دل بے قرار ہے تو ہو گیا نا کہ تاج محل ہے لیکن اب اس کی کیفیت دیکھنے کے لیے آپ بے قرار ہے کیسے بنا ہے وہ ذرا دیکھیں چل کے اب دیکھ لیں گے آپ تو آپ کو اتنی نہنو کو سکون ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ اس طرح جمع ہو سکتا ہے یہ نکتا ہے شرح عقید تحاویہ کے اندر یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ ایمان کے ساتھ استعراب جمع ہو سکتا ہے کسی بات کا آپ کو یقین ہو جائے لیکن آدمی کا ذہن منتشر رہتا ہے اور جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو اشتراب رفع ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے تو یقین نام ہے اس کیفیت کا کہ لوگوں کے بتانے کی وجہ سے یا کسی اور طریقے سے کسی چیز کے وجود کا علم ہو جائے اور اطمینان نام ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ کے دل کو سکون مل جائے تو سکون دل کا نام اتمینان ہے اور ایمان کسے کہتے کسی کی بات پر کسی پر اعتماد کرتے ہو اس کی بات کی تصدیق کر دینا ایمان ہے اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اس کی تمثیل دانے گندم سے دی گئی ہے مسل اللہ یہاں سے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں علی ہب ایک دانے کی طرح ہے کہ زمین میں ڈالنے کے بعد اس سے ایک پودا نکلا جس میں سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے تو ایک دانے سے کتنے دانے ملے سات سو دانے اور بوٹنی کا ایک حیرت انگی انکشاف اس کریمہ میں کیا جا رہا ہے آج جانتے ہیں بوٹنی اتنا ترقی کر چکی ہے ایگریکلچرل فیلڈ اتنا ڈیولپڈ ہو چکا ہے پھر بھی آج ہم ایک دانے سے صرف پچاس دانے حاصل کر رہے ہیں صرف اور صرف کتنا ایک دانے سے صرف پچاس دانا اور قرآن یقین نے کیا کہا ایک دانے سے سو دانے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب بوٹل یاد بہت پیچھے ہے ایگریکلچرل فیلڈ کو اور ایگریکلچرل کے علم کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے ایگریکلچر جو لڑکے پڑھ رہے ہیں ان سے قرآن کہہ رہا اور پڑھو میاں ابھی بہت پیچھے ہو تم تمہارا علم ابھی بہت ناقص ہے تمہاری تحقیق ناقص ہے ایک دانے سے ابھی صرف پچاس دانے حاصل کر رہا ہو ایک دانے سے سات سو دانے مل سکتے ہیں اللہ جی بات اچھا کسی دانے کے اچھی طریقے سے بار آبار ہونے کے لیے تین شارٹ تین چیزیں ضروری ہیں دانا اچھا ہو हा? اور دوسرے زمین اچھی ہو اور تیسرے دانا ڈالنے والا کاشتکار فنے کاشتکاری سے واقف ہو دانا ہی اچھا نہ ہو تو کاشتکار اگر فن کاشتکاری سے واقف ہو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے زمین اچھی ہو اسے کیا فائدہ دانا ہی خراب ہے نا چلو دانا اچھا ہے لیکن زمین صحیح نہیں ہے دانا ضائع ہو جائے گا چلو زمین بھی صحیح ہے دانا بھی صحیح ہے لیکن آدمی فن کاشتکاری سے واقف نہیں ہے اے ہے کیا کتاب سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تین چیزیں ضروری ہیں ایک تو آدمی فن کاشتکاری سے واقف ہو دوسرے دانا صحیح ہو تیسرے زمین صحیح ہو یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تب جا کر کے ایک دانے سے سات سو دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دانے کو ڈیولپ کرو زمین کو ڈیولپ کرو اور سب سے زیادہ علم ایگریکلچر کو ڈیولپ کرو ابھی علم ایگریکلچر بہت پیچھے ہے قرآن حکیم کی نگاہ کیا محاکمہ ہے کیا بات ہوئی کیا گفتگو کا انداز ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے لگو تو اس کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں کیا ایک تو مال حلال کا ہو دانا صحیح ہو یعنی مال حلال کا ہو اور زمین اچھی ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ آپ نے دیا ہو اللہ کی راہ اور تیسرے جہاں آپ دے رہے ہیں نا وہ مستحق ہو اس کا کہیں بھی اٹھا کر کے دے رہے ہیں آپ ایک تو مال حلال کا یعنی دانا اچھا ہو دوسرے فن کاشتکاری سے آپ بھی ہو اس کا مطلب کیا یعنی دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بغیر ریاکاری کے خالص نیت کے ساتھ دے اور زمین اچھی ہو اس کا مطلب جہاں دے رہا ہے وہ اس کا مستحق ہو ہم لوگ زکات نکالتے ہیں لیکن مستحق ان کو نہیں ملتا ہے صدہ نکالتے ہیں صدقہ کرتے ہیں لیکن مستحد تین تک صدقہ نہیں پہنچتا تو قبولیت صدقہ کے لیے قبولیت زکات کے لیے تین شرطیں جیسے دانے کے بار ہونے کے لیے تین شرطیں دانا اچھا ہو زمین اچھی ہو آدمی فن کاشتکاری سے واقف ہو ایسے ہی صدقے کی قبولیت کے لیے تین شرطیں مال حلال کا ہو خالص نیت کے ساتھ دیا گیا ہو جن کو دیا گیا ہو اس کے مستحق اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی کیا اسرار ہو ہے کم یا یادکات کم صدقاتکم منی والا عذا. اے ایمان والو اپنے صدقات دینے کے بعد احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے زائمت کرو اتنی پیاری بات ہے آج لے کر کے جاؤ نماز کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ایک شرائط صحت دوسرے شرائط بقا شرائط صحت کسے کہتے ہیں ارے بھائی آپ پاک ہوں ویسے نماز پڑھنے بغیر پاک ہوئے نماز ہو جائے گی نہیں تو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دو شرطیں پائی جائیں ایک شرائط صحت دوسرے شرائط بقا شرائط صحت کا مطلب یعنی آپ پاک ہوں آپ کا جسم پاک ہو اور دوسرے آپ وضو سے ہوں تو ہے شرائطِ صحت جسم پاک ہو اور آپ باوضو ہوں شرائطِ صحت شرائطِ بقا کیا ہے پاک ہیں آپ وزو بھی آپ نے کر لیا ہے نماز میں آئے اور کھانے لگے جیب سے نکال کر کے نماز پڑھ رہے ہو کھا رہے ہو جائے گی نماز نماز فاسوت ہو جائے گی اس لیے کہ نماز میں کھانا جائزہ نہیں نماز میں کھانا نماز کو فاسد کر دے گا نماز میں آپ کسی سے بات کرنے لگے تو یہ شرائطِ بقا ہے اسی طرح جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے دو شرطیں شرائط صحت شرائط بقا ایسے ہی صدقے کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو خالص لجھی اللہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ہو برابر اور دوسرے دینے کے بعد جیسے آپ نماز میں کھڑے ہو بولنے لگے تو نماز فاسد ہو گئی ایسے ہی آپ نے صدقہ کر دیا تو اب احسان جتاؤ گے تو جیسے نماز فاسد ہو جائے گی بولنے کی وجہ سے ایسے ہی صدقہ کر دیا آپ نے لیکن جتا دیا احسان تو صدقہ باطل باتل ہو گیا آپ کا جیسے نماز خراب ہوگی بولنے کی وجہ سے ایسے احسان جتانے سے آپ کا صدقہ باطل ہو گیا سدکے سے اور زکات سے کون روکتا ہے کون ڈراتا ہے شیتان شیتوان فکر شیتان فقیری سے اور غریبی سے ڈراتا ہے تم کو ارے مت اللہ کی راہ میں دس روپیہ دے اتنی محنت سے تو نے کمایا ہے دس روپیہ دے دے گا ارے بچے کو خرچ کر دے بیوی کو خرچ کر دے ارے لاکھ لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے فقیر ہو جائے گا غریب ہو جائے گا محتاج ہو جائے گا فٹ پاتھ پہ آ جائے گا اچھا شیتوانیاد کو شیطان ڈراتا ہے تم کو غریبی سے فٹ پاتا جائے گا اللہ فرماتا ہے کہ جب میری راہ میں خرچ کرنے لگو جب اس طریقے کے خیالات آنے لگے تو سمجھو علقائے شیطانی ہے کہ ابھی خرچ مت کر پھٹیچر ہو جائے گا غریب ہو جائے گا تو سمجھو کہ یہ علقائے شیطانی ہے اور اگر خرچ کرتے وقت یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں نہ جانے کتنی آفتیں اللہ اس کی وجہ سے میرے اوپر سے دور کر دے گا اور آخرت میں اس کو اواف مضافہ کر کے مجھے لوٹا دے گا اگر اس طریقے کے جذبہ پیدا ہو تو القاء رحمانی ہے بویا کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دو قسم کے القاعت آتے ہیں. دو قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اگر ایسا ہو کہ گریب ہو جائے گا سمجھو القاع ہے شیتانی ہے من پڑھو اور اگر یہ ہے کس کا بدلہ ملنے والا ہے طبیعت خوش ہو جائے تو سمجھو یہ علقاء رحمانی ہے اللہ تبارک تعالی کی طرف سے علقاء ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کے صدقات اور زکات کے مستحق کون لوگ ہیں بھئی زمین اچھی ہونا نا وہ بھی تو دیکھنا تو بتایا گیا سب ہمجاخنی تاریخوں بھی سیما ہوں پانچ شرطیں بیان کی گئیں زکات کے مسارف تو بتا دیے گئے آٹھ ہیں یہاں صدقات کے مسارف بتائے جا رہے ہیں کہ صدقہ دینا ہو تو یہ یہ لوگ مستحق ہیں اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ لوگ سر فہرست ہیں کون لوگ جو دعوتوں تبلیغ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں یعنی وہ اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں اب اللہ کے دین کے پھیلانے میں کوئی تجارت نہیں کر پا رہے ہیں اب اگر تجارت کرنے لگے تو دین نہ پھیلا پائے تو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے لائش پتہ وہ نظر زمین میں چل نہیں سکتے یعنی تجارت نہیں کر سکتے اللہ کا دین پھیلانے کی وجہ سے وہ تجارت نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی صدقات کے مستحق ان کو دو. دوسرے وہ طالب علم دین کا علم حاصل کر رہا ہے دین کا علم حاصل کرنے میں اسے ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ نوکری کر سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے تو ایسے طالب علم کو بھی صدقات کا مستحق سمجھنا چاہیے بتایا گیا کہ یہ لوگ اس طریقے کے ہی ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی ہے